ایک حبشی نے سرکار مدینہ سرور قلب سینا صلی اللہ تعالی علی وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول یار وسلم و علیہ و علیہ و میرے گناہ بے شمار ہیں کیا میری توبہ بارگاہ الہی عز و جل میں قبول ہو سکتی ہے فرمایا کیوں نہیں عرض کی کیا اللہ تعالی مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا بھی رہا ہے ارشاد فرمایا ہاں وہ سب کچھ دیکھتا رہا ہے یہ سن کر اس حبشی نے ایک زوردار چیخ ماری اور زمین پر گرتے ہی دم توڑ دیا تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہا یا الہی عرض تذکرات اللہ تعالی علی الأولیاء یہ مشہور کتاب ہے اس میں حضرت سیدنا ابو حف حداد علیہ رحمت الرزاق کی توبہ کا واقعہ لکھا ہے آپ توبہ سے قبل اکنیس پر عاشق ہو گئے اور اس کے عشق میں اپنے صبر و قرار کو کھو بیٹھے اس نے کہا کہ کھلا علاقے میں ایک یہودی رہتا ہے بہترین جادو جانتا ہے وہ آپ کو آپ کی محبوبہ سے ملا دے گا آپ فوراً اس یہودی کے پاس پہنچے اس نے اپنا تمام حال بیان کیا اس یہودی نے کہا تمہارا کام ہو جائے گا لیکن شرط ہے آپ چالیس دن تک کسی بھی قسم کا نیک عمل نہیں کریں گے پہلے آپ یہ عمل کریں پھر میرے پاس آئیے گا حضرت سیدنا ابو حف حداد علیہ رحمت الرزاق اس شرط کو قبول فرما لیا چالیس دن حسب شرط گزارنے کے بعد آپ اس کے پاس پہنچے اس یہودی نے جادو کرنا شروع کیا لیکن اس کے جادو کا کوئی اثر آپ پر مرتب نہ ہوا کئی مرتبہ کوشش کے بعد کہنے لگا ہو نہ ہو آپ نے ان چالیس دنوں میں کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کی ہے ورنہ میرا جادو کبھی ناکام نہ ہوتا فرمایا ویسے تو مجھے کوئی قابل ذکر چیز یاد نہیں ہاں ایک دن راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو میں نے اس خیال سے ایک طرف کر دیا تھا کہیں کوئی مسلمان بھائی اس سے ٹکرا کر زخمی نہ ہو جائے یہ سن کر اس یہودی جادوگر نے کہا کس قدر افسوس کی بات ہے آپ اس پرور دار رقز وجن کی عبادت کو چھوڑ بیٹھے جس نے آپ کے ایک معمولی سے عمل کو وہ شرف قبولیت بخشا کہ میرا جادو مکمل طور پر ناکام ہو گیا اس بات سے حضرت سیدنا ابو حق حداد علیہ رحمت الرزاق کہ دل کی دنیا زیر و ہو گئی فورن توبہ کی اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور کچھ ہی عرصے میں اللہ تعالی کی عطا سے درجہ ولایت پر فائز ہو گئے تو اپنی ولایت کی خیرات دے, دے, دے یا اللہ تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے وسیلہ میرے غوث کا یا اللہی آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صوب علی اللہ اللہ سلدیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں توبہ کے متعلق آپ نے دو حکایات سماج فرمائیں اب آپ کے بارگاہ میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاداتِ علیہ جو توبہ کے متعلق ہیں وہ میں ارد کرتا ہوں حضرتِ سینا عبداللہ اجنے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رحمت والے نبی مکی مدنی رسولِ حاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک اللہ عز جل اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ہلاکت خیز پتھریلی زمین پر پڑاؤ کرے اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو پھر وہ سر رکھ کر سو جائے پھر جب بیدار ہو تو اس کی سواری جا چکی ہو وہ تلاش کرے یہاں تک کہ گرمی اور شدت پیاس یا جس وجہ سے اللہ از بجل چاہے وہ پریشان ہو کر کہے میں اسی جگہ لوٹ جاتا ہوں جہاں سو رہا تھا یہاں تک کہ مر جاؤں پھر وہ اپنی کلائی پر سر رکھ کر مرنے کے لیے سو جائے جب بیدار ہو تو اس کے پاس اس کی سواری موجود ہو اور اس سواری پر اس کا توشا بھی موجود ہو تو اندازہ لگائیے کہ اس بندے کو کس قدر خوشی ہوگی اللہ اللہجل مومن بندے کی توبہ پر اس شخص کے اپنی سواری کے لوٹنے پر خوش ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے تو بے خصہ بخش کہیں بے شمار جرم دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا آمین بجاہ النبی صو الشیب صلی اللہ تعالی علامد اللہ صلو البیب صلی اللہ, علی صل اللہ علی محمد حبرت سعم انس رضی اللہ تعالی انہو رویت کرتے ہیں سید المعصومین رحمت اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں اور ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم اس سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا اور میری ذات بے نیاد ہے اے ابن آدم اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گنا پوری زمین کو گھیر لیں لیکن ت نے شرک کا انتقاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا یہ حدیث پاک جامع ترمیدی کی ہے اس سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو دل آ ہمارا نہ کیا ہم نے تو ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز لیکن تری رحمت نے گوارا نہ کیا حضرت سعید السلّہ تعالی سے روایت ہے مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت محبوب رب العزت عز و و اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز وجل لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے اسی طرح اس کے اعزاد یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی اس کے گناہ بھلا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن جب بندہ وہ بندہ جس نے گناہ سے توبہ کی جب اللہ تعالی سے ملے گا تو اس کے گنا پر کوئی گواہ نہ ہوگا مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے ورنہ گدا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی مسمد اللہ الاصر اللہ سرور عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا ارشاد پاک سنن کبریٰ میں ہے اتائب من الذنب کما لا ذنب له گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں چھوٹے چھوٹے اس بھائیوں اور اس لائن بہنوں آپ نے توبہ کے مطالق فرامن مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سمات فرمائے آئیے قرآن پاک سنتے ہیں چنانچہ پارہ اٹھارہ سورة النور کی اکتیسنی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَطُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ترجمہ اے کنزل ایمان اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ پارا دو صورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو بائیس کا جز ہے ان نوادین ترجمہ ایک کنز ایمان بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو سر النساء کی سترویں آیت ارشاد ہوتا ہے کنز المان وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے پارہ انیس سورت القرقان کی سترویں آیت ارشاد ہوتا ہے اللہ ترجمہ ایک کنزلی مان مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے پارا چوبیس سورت الم کی ساتویں وسیع علم رحمتا علما فاغفر للذین تابو واتبعو سبیلکا وقہ عذاب الجشین ترجمع اے کنزل ایمان وہ جو عرش اٹھاتے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور اس پر ایمان لاتے اور مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں اے رب ہمارے تیرے رحمت و علم میں ہر چیز کی سمائی ہے تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے اور انہیں دوزت کے عذاب سے بچا لے پارا 28 سورت التحریم کی آٹھویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے یا اسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم و یدخلکم جنات جنات تجری من تحتها الانہار ترجمہ ایک انز ایمان اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے قریب ہے تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہین میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ توبہ کرنے سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے توبہ کرنے سے فلاح و کامرانی کا حصول ہوتا ہے توبہ کرنے سے برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے توبہ سے علاب جہنم سے رہائی ملتی ہے اور دخول جنت کا عویم انعام عطا ہوتا ہے بارہ اٹھائیس صورت التحرین کی آٹھویں آئے جو ابھی تلاوت کی گئی ہو اس کا ترجمہ میں نے پڑھا اس کی تفصیل میں خزائین الرفان میں مقصر قرآن خلیفہ علی حضرت حافظ سیدی محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ فرماتے ہیں توبہ صادقہ یعنی سچی توبہ وہ ہے جس کا افر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو اور اس کی زندگی طاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے مجھ رہے بچا رہے حضرت سیدنا امیر المقمنین فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی سے فرمایا توبہ نسو وہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے جیسا کہ نکلا ہوا دودھ پھر تھن میں واپس نہیں ہوتا صلو علی الحبیق صل اللہ علی محمد پارا ساتھ سورت الانعام کی میں ارشاد ہوتا ہے من کنز ایمان تم میں جو کوئی نادانی سے کچھ برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور سمجھ جائے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور اسلام بہنوں اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں مفسر شہیر حقیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان تفسیر نئی میں فرماتے ہیں سو ان سے مراد کفر و شرک و بدعقیدگی کے علاوہ اور گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے کھلے ہوں یا چھپے نئے ہوں یا پرانے ہمیں یاد ہوں یا بھولے ہوئے ایک ہوں یا لاکھوں کروڑوں سب گناہ اس میں داخل ہیں مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص نادانی بے سمجھی سے کسی قسم کے کتنے ہی گناہ کرے پھر مرنے سے پہلے پہلے کبھی بھی سچے دل سے توبہ کرے اپنا حال سنبھال لے تو اس مجرم کا یہ حال ہوگا کہ اللہ تعالی گفور و رشیم ہے اس کے سارے گنا بخش دے گا اسے جنت کا داخلہ بھی نصیب فرمائے گا فرماتے ہیں خیال رہے کہ پینسل کی تحریر ربر ریزر سے جاتی ہے کچی روشنائی روشنائی سے مراد ہے انک کچی روشنائی کی تحریر پانی سے مٹ جاتی پکی روشنائی کی تحریر اور چھاتے کے حروف کاغذ پھٹ جانے سے مٹ جاتے ہیں مگر لوہے پیتل کے تختے پر لوہے کے قلم کی تحریر کبھی نہیں مٹتی فرماتے ہیں ہمارے گنا جو فرشتے ہمارے نام اعمال میں لکھتے ہیں وہ اس پینسل کی کچی تحریر ہے جس کے دوسرے کنارے پر ربڑ ہے کہ بندہ توبہ کرے تو اس توبہ کی ربر سے گناہوں کی تحریر مٹتی چلی جاتی ہے مگر اللہ عزہ وجل نے جو لوہے محفوظ میں اس کے لیے کر دی ہے وہ لوہے کی تحریر جو مٹ نہ سکے لہذا اس معاملے میں اللہ وجل سے ڈرنا لازم ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں ہر گناہ کرنے والا جہالت و نادانی سے گناہ کرتا ہے اگرچہ کتنا بڑا عالم و عاقل ہو اور جو جہالت سے نہیں ڈٹائی سے اچھا سمجھ کر گنا کرے یعنی ایسا گنا جس کا حرام ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو تو وہ کافر ہے کہ اب وہ شریعت کا منکر ہے مثلا ایک شخص نماز فرض ہی نہیں مانتا یا اسے برا سمجھتے ہوئے نہیں پڑھتا وہ جہالت سے نہیں بلکہ ڈھیٹ پن سے نہیں پڑتا یہ کفر ہے اور یہ کفر ایسا جرم ہے جو ناقابل بخش ہے جب تک توبہ کر کے دوبارہ اسلام قبول نہ کرے یاد رکھیے ہر گناہ قابل بخش ہے چھوٹا ہو یا بڑا ایک ہو یا لاکھوں چھپا ہوا ہو یا اعلانیاں ہاں حقوق العباد حقوق العباد سے مراد ہے بندوں کے حقوق مار لینا قابل بخشش نہیں جب تک کہ حقدار معاف نہ کرے کہ حقوق العباد کی شفاعت نہ ہوگی نہ رب تبارہ و تعالی کی طرف سے معافی یہ تو صاحب حق کے معاف کرنے سے ہی معاف ہو سکتے ہیں ہاں بعض لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالی بروز قیامت اپنے کرم سے صاحب حق اور حق تلسی کرنے والے کے درمیان سلحوں فرما دے گا جیسا کہ بعض حدیثوں میں ملتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں ایسے پرفتن حالات میں کہ ارتکاب گنا بے حد آسان اور نیکی کرنا بے حد مشکل ہو چکا ہے نفس و شیطان ہاتھ دھو کر انسان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں انسان کا گناہوں سے بچنا بے حد دشوار ہو گیا ہے یاد رکھیے گناہوں کا انجام ہلاکت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں لہذا ہمیں اس سے پہلے کے موت کا پیغام آ جائے ہم اپنے عزیز و اقراب کو روتا چھوڑ کر دنیا کی رونقوں سے منہ موڑ کر قبر کے ہولناک اور تاریخ گڑھے میں ہزاروں مردوں کے درمیان تنہا سو جائیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کہ مہلک مرض سے چھٹکارے کی تدبیر کریں اپنے خدائے حنان و منان الرحمان و اقض وجل کی بار رحمت میں سچی توبہ کریں سبقت رحمتی على ابی تو نے جب سے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہ کا اور مضبوط ہو گیا یارب اکزل علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد توبو اصطر اللہ شدیب علی محمد علی حضرت علی رحمۃ رب العزت فتح رضویہ کی اکیسویں جلد میں توبہ کا مطلب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھیے ٹھنڈی آہیں بھرنے یا اپنے گالوں پر چپت مارنے یا ناک یا کانوں کو ہاتھ لگانے یا اپنی زبان دانتوں تلے دبا لینے یا سر ہلا توبہ توبہ توبہ کرنے کا نام توبہ نہیں بلکہ سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالی کی نافرمانی جان کر اس پر نادم ہو شرمسار ہو رب اقض وجل سے معافی طلب کرے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کرتے ہوئے اس گناہ کے ازالے کی کوشش کریں نماز ادا کی تھی اب ادا بھی کرے چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو توبہ کرنے کے بعد وہ مال جو رشوت میں لیا یا چوری میں لیا وہ مال اصل مالک یا اس کے ارسا کو واپس کرے یا معاف کروا لے اور ان دونوں یعنی اصل مالک یا ارفا کے نہ ملنے کی صورت میں اصل مالک کی طرف سے راہ خدا عزوجل میں صدقہ کر دیں سیر اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ اشمع رسالت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان فطاور رضویہ کی اکیسویں جلد میں ہی توبہ کے ارکان توبہ کی شرائط بیان فرماتے ہیں نمبر ایک ماضی پر ندامت نمبر دو حال میں اس گناہ کو چھوڑ دینا نمبر تین مستقبل میں اس گناہ کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ یہ شرائط اس وقت ہوں گی جب یہ توبہ ایسے گناہوں سے ہو جو توبہ کرنے والے اور اللہ تعالی کے درمیان اگر اللہ تعالی کے حقوق کی ادائیگی میں کمی پر توبہ کی ہے جیسے نماز روزے اور زکوٰۃ وغیرہ ان کی توبہ یہ ہے کہ اول ان میں کمی پر نادم و شرمندہ ہو پھر اس بات کا پھر اس بات کا پکا ارادہ کرے کہ آئندہ انہیں فوتنا کرے گا اگرچہ نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرنے کے ساتھ ہو پھر تمام فوت شدہ کو قضا کریں اسی طرح ایک شخص پر کچھ ایسے لوگوں کے قرضہ مثلا غصب شدہ چیزیں مظالم دیگر جرائم میں جن کو یہ نہیں پہچانتا تو ادائیگی کی نیت سے قرضوں کی مقدار کے برابر مال فقیروں پر صدقہ کرے اگر وہ انہیں اللہ تولا کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے بعد پائے تو ان سے معافی طلب کرے اگر توبہ ایسے مظالم سے ہو جو کسی کی عزت سے تعلق رکھتے ہیں جیسے زنا کی تحمت لگانا غیبت تو ان کی توبہ میں حقوق اللہ عزوجل کے سلسلے میں بیان کردہ چیزوں کے علاوہ یہ ہے کہ جن پر تہمت لگائی یا جن کی غیبت کی انہیں اس بات کی خبر دے کہ جو اس نے ان کے بارے میں کہی تھی پھر ان سے معافی طلب کرے پھر اگر یہ دشوار ہو تو ارادہ کرے کہ جب بھی ان کو پائے گا تو معافی طلب کرے گا پھر اگر یہ عاجز آ جائے مثلا کہ مظلوم مر گیا تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرے اور اس کے فضل و کرم سے امید رکھے کہ وہ اس کے مد مقابل کو اپنے احسان کے خزانوں کے ذریعے اس سے راضی فرما دے گا کیونکہ اللہ تبارہ کا وا تعالیٰ جد کرم کرنے والا انتہائی شخصت فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے میٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں عبادت کی ادائیگی اور ارتقاب گناہ سے بچنے پر استقامت اختیار کرنا عام طور پر مشکل محسوس ہوتا ہے لیکن یہ دشواری اس وقت محسوس ہوتی ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی ایسا شخص نہ ہو کہ جس نے عبادات کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنے پر استقامت نہ پائی ہو اگر آپ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی محل سے وابستہ ہو جائیں گے تو کثیر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اجتماعی طور پر عبادات پر استقامت کے پہاڑ دکھائی دیں گے ان کی برکت سے حیرت انگیز طور پر ہم بھی کسی قسم کی مشقت کے احساس کے بغیر عبادات اور گناہوں سے بچنے پر استقامت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ ازد ہمیں چاہیے کہ توبہ پر استقامت پانے کے لیے بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات پر عمل کریں با کردار مسلمان بننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کریں روزانہ وقت مقرر کر کے فکر مدینہ کریں یعنی اپنے محاسبے کے ذریعے رسالہ پر کریں اور ہر مدنی یعنی قمری ماہ کے ابدائی دس دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے مدنی نامات کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لے ان شاء ہماری زندگی میں حیرت انگیز طور پر مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا میٹھے میٹھے اسلائی بھائیوں دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے عاشقان رسول کے بے شمار مزید قافلے سفر کرتے ہیں بارہ ماہ کے لیے تیس دن کے لیے بارہ دن کے لیے تین دن کے لیے شہر شہر گاؤں گاؤں سفر کرتے ہیں. آپ بھی راہ خدا عزوجل میں سفر کر کے آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لیجیے اپنی دنیاوی مصروفیات عارضی طور پر ترک کر کے اپنے گھر والوں اور دوستوں کی صحبت چھوڑ کر مدنی قافلوں میں سفر کریں جب آپ سفر کریں گے انشاءاللہ عزوجل اپنے طرز زندگی پر ارانہ غور و فکر کا موقع میسر آئے گا اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی خواہش دل میں پیدا ہوگی اور ان شاء اللہ گناہوں کے ارتکاب پر ندامت و شرمندگی محسوس ہوگی ان گناہوں کی ملنے والی سزاؤں کا تصور کر کے لفظاتاری ہوگا دوسری طرف اپنی ناتوانی اور بے کسی کا احساس دامنگیر ہوگا اگر دل زندہ ہوا تو خوف خدا عزل کے سبب آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑیں گے بیٹھے بیٹھے اسلام بھائی ان مدنی قافلوں میں مسلسل سفر کرنے کے نتیجے میں فوج کلامی فضول گوئی کی جگہ ان شاء اللہ ازل زبان سے دروب پاک جاری ہو جائے گا زبان تلاوت قرآن حمد الہی اجزا اور نت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادی بن جائے گی انشاءاللہ شاء دنیا کی محبت سے ڈوبا ہوا دل آخرت کی بہتری کے لیے بے چین ہو جائے گا انشاء اللہ اجل بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ یا اللہ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی آمین بجا ہند نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والی وسلم بے سے بس اتنا میری ہو مچھی ہو اٹھنا میری دھو بل مجھے ہے کام بٹ اس تیری یا